جسنی سات اسمان بنائی ایک کے اوپر دوسرا تو رحمت اللہ من کے بنی میں کیا فرق دیکھتا ہے تو نگاہ اٹھا کر دیکھ تجھے کوئی رکھنا نظر آتا ہے